آپ فرما دیجیے تم قائم کرو تورات انجیل کو اور جو نازل کیا گیا ہے تمہارے طرف تمہارے رب کے جانب سے یہ آیات بھی اسی کی مانند جب تک اس امت کے لوگ اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ استعمال کیا ہے کہ انسان اگر اس پر غور کر لے تو انسان کو اپنی نمازیں اچھی نہیں لگتی ہے انسان کو قرآن کا پھر تلاوت اچھا نہیں لگتا ہے انسان کو جہاد اللہ میں جانا بھی پھر اچھا نہیں لگے گا کیوں اللہ فرمات جب تک تم لوگ وما ربکم اس کو قائم نہیں کرو گے معاشرے میں اس کا نظام نہیں ڈاؤ گے تو لستم تم آئی تم کچھ بھی نہیں ہو اللہ نے ایسے لفظ استعمال کیا ہے کہ تم شے کوئی شے بھی نہیں ہو سخت جملہ ہے یہ اور اسی بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ آیات انتہائی درہ مشکل آیات ہے اس امت کے لیے کہ جب تک اللہ کی کتاب کو بطور قانون نافذ نہیں کریں گے تو یہ امت کچھ بھی نہیں ہے کسی کام کا نہیں ہے اب آپ دیکھ لینا پورا دنیا جو ہے امت مسلمہ سے بھرا ہوا ہے پچپن ممالک ہے لیکن یہ آیات سب کے اوپر قرض ہے کسی ملک میں اللہ کا کتاب نافذ نہیں ہے مستقل طور پر اللہ کا کتاب وہاں نافذ ہو نہیں ہے ہاں چند دفعات ہو جیسے سعودی میں ہے لیکن مکمل اللہ کا کتاب نافذ ہونا نہیں ہے اللہ وَلَا ضرور بہت سارے لوگوں لوگ ان میں سے ماحول رب کا جو نازل کیا گیا ہے آپ کے طرف آپ کے رب کی جانب سے تو و کفرام, کفر اور سرکشی میں ضرور زیادہ ہوں گے یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بارہ دہرایا اپنے محل مقام اور مقام محل کے اعتبار سے جہاں جہاں اللہ رب العالمین کتاب کا ذکر کرتا ہے وہاں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں مانیں گے تو ان کے کفر میں اضافہ ہوگا جو مانیں گے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا یہاں یہ بات بھی جس طرح کہتے ہیں نا مبہو مخالف کہ قرآن اور حدیث کے بیان کرنے سے یا نازل کرنے سے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں تو ان کا کون سا چیز بڑھتا ہے کفر بڑھتا ہے نا تو جو لوگ اس کی تائید کرتے تو ان کا کیا بڑھے گا ایمان بڑھے گا نا جس طرح کافروں کا کفر بڑھتا ہے منافق کا نفاق بڑھتا ہے قرآن اور حدیث کی سننے سے کیونکہ مخالفت کرتا ہے اسی طرح ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے تو مفہو مخالف کیا بنے گا کہ قرآن اور حدیث سے ایمان بڑھتا ہے تو ایمان بڑھنے کا مسئلہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے فلا سال قومل کام نہ کرنا کافر قوم, کافر قوم پر کافر قوم پر غم نہیں کرنا کافر قوم پر بھی غم نہیں کرنا ہے مشرق قوم پر بھی غم نہیں کرنا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی مشرق مر جائے تو اس کے لیے نہ کہیں کہ بڑا صدمہ ہوا ہے بڑی افسوس کے بعد نہیں اللہ برماتے جو کافر مشرق مر جائے اس پر افسوس کی خدمات کبھی نہیں کہو یہ دین کے اصول کے خلاف باتیں ہیں آج تو ہم نے قرآن حدیث کو سیاست کے جو ہے نا نظر کر دیا ہے کہ کوئی مشرق مر جائے تو اس کے لیے وفد بھی جا رہے ہیں اس کے لیے اخبارات میں جملے بھی لکھتے ہیں علماء بڑے بڑے آوازیں اور بلند کرتے ہیں اور تحریریں لگا لیتے ہیں جناب فلان شہید اور فلان کا مشن جاری رہے گا شہید کہاں ہے مشرق کو شہید کہنا بہت بڑا ظلم ہے مردار ہوتے وہ شریف شہید کہاں ہوتے یہاں اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر افسوس تک نہیں کرنا ہے فلاں تاسا مشرق کا مر جائے اس پر افسوس تک نہیں کرنا ہے ان لدینہ بے شک جو امان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لدین وہ لوگ جو بولی ہوئے وہ جو بے دن ہو گئے وہ نسوارا من منا بلاہ وہ جو بھی ایمان لیا اللہ کے ساتھ سب کو شامل کر دی ہے یہودی ہو عیسائی نسارا ہو سابین چاند سورج تاروں اور آگ کی پجاری ہو من آمانا جو بھی ایمان لائے جو بھی پہلے جملہ پہلے مخاطبین کون ہے ابن الزین جو ایمان لائے ان کو بھی شامل کر دیا کہ اگر ان میں کوئی منافق ہے لیکن دعویٰ ان کا ایمان کا ہے وہ اپنا ایمان درست کر لے اور کوئی مومن ہے ایمان میں کمزوری ہے فصق فجور ہے تو اپنا ایمان درست کر لے سب کو ذکر کیا اور فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے اللہ اور آخرت پر اور نیک اعمال کرے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا نب وہ غمگین ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءہم رسول بما لا تغوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا يقتلون یقیناً خزنہ لیا ہم نے وعدہ ہم نے کلا جب آیا ان کے پاس رسول بیمار ساتھ اس کی لاتا ہوا نہیں چاہتے تھے نفس فریق ان ایک گرو قدو نے جھٹلایا وہ فریقین اور ایک گروہ کو قتل کر ڈالتے پچھلے عنوان کے حساب سے جب یہودیوں کے اوپر نصارہ پر یہ اعتراض آیا یہ اللہ کی کتاب سے روگردانی کرنے والے لوگ ہیں اور جواب دینے کی کوشش کی کہ نہیں ہم تو کتاب پر عمل کرتے ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ لقت میں بن قبل ہم نے وعدہ لیا تھا لیکن جب تمہارے پاس کتاب آئی نتیجے میں تم نے کیا کیا اپنے خواہش کے ساتھ کتاب کا موازنہ کیا جو بات خواہش سے ملتی جلتی تھی اس کو تو لے لیتے لیکن جو بات خواہش کے خلاف ہوتی تو پھر تم نے انبیاء کو قتل کرنے ان کو جھٹلانے اور ہر قسم کے تمام حربے استعمال کیے ہیں لہذا تمہارا یہ دعوی باطل ہے فرما بیما لاتا نہیں چاہتے تھے ان کی خواہشات جس چیز کو اس کو انہوں نے فراموش کر دیا پس پس ڈال دیا یہاں تک یہ انبیاء کے قتل کے درپے ہو گئے وہ اور انہوں نے گمان کیا اللہ تک وہ نفید نہ تم یہ نہ ہوگی ان کے لیے کوئی آزمائش فام ہو وہ اندھے ہو گئے بیرے ہو گئے مطاب اللہ پھر توجہ دی ان پر اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ان پر درگزر کیا معافی کے لیے موقع دیا و مو پھر وہ اندے بیرے ہو گئے ہم بہت سارے ان میں سے اللہ بس مایا عملون اللہ خوب دیکھنے والے جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑے بڑے جرموں کے بعد بھی چانس دے دیا موقع دے دیا ان کے بڑوں نے عمل کیا چھوٹے آ پیچھے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے بڑوں کے اس عمل کی وجہ سے ان پر لانت کی گئی ہے ان کو اللہ نے رسوا کیا ہے اب تم اپنے ان اعمال اور ان عقائد اور نظریات سے جو تمہارے بڑوں نے اپنائے تھے توبہ کر لو رجوع کر لو لیکن انہوں نے بھی نیا آنے والے نبی کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان کے بڑوں نے کیا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے, نے, نے مریم ہے, ہے. الہ جس کو قرار دیا عیسا علیہ سلاۃسلام کو وقال کہا عیسا علیہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو ربی و ربکم جو میرا تمہارا رب ہے انہو باللہ جو یقیناً حرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر اس پر جنت و اس کا جانم ہے و من ہماری نہیں ہوگا ذرا کوئی مددگار یہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی سہیل کے عقیدے پر رد کیا کہ انہوں نے ایسان صلاحت السلام کو الہ سمجھا کہ وہ ہمارا معبود ہے وہ ہمارا الہ ہے جب کہ اللہ فرماتے ہیں دلیل نقلی کے طور پر جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا دلیل نقلی کا معنی یہ ہوتا ہے پچھلی انبیاء کی اقوال کو قرآن کے ذریعے سے نقل کرنا اس کو علماء کی اصطلاح میں دلیل نقلی کہتے دلیلی نقلی کے طور عیسیٰ علیہ السلام کی کلام کو اللہ نے لایا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دیا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود تمہیں تعلیم جو دی ہے وہ اس بات کی دی ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہوگی الہ صرف اللہ ہے اور پھر کلام میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ رب و ربی و رب بلکہ اپنے آپ کو مقدم کر دیا ربی و رب و ربی رب و رب کم یہ کہ پہلے اپنے بندہ ہونے کا اعلان کیا کہ میں بندہ ہوں اللہ کا میں اللہ نہیں ہوں میں خود اس الہ کے بندگی کرنے پر معمور ہوں تو وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور پھر تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ان نمومن یقیناً بات یہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریف ٹیر آئے گا اللہ نے حرام کر دیا اس کے اوپر جنت جنت مشرق پر حرام ہے وہ بڑا سے بڑا پگ پک باندھے پگڑی باندھے پہنے گاڑی لمبا کر دے لیکن اگر وہ قبر پرست ہے مردہ پرست ہے وہ اللہ کے ماں سے دوسروں کو چیخ پکار لگاتا ہے نعرے چیخ لگا کے پکارتے ہیں غیروں کو تو اللہ اور ہیں ہم نے جنت کو ان پر حرام کر دیا ہے ان کا ٹھکانا آگ ہے آگ اور قرآن نے اس کو کیا کہا اس کو مولوی نہیں کہا مددگار زالم نہیں ہوگا لقد کفر کیا ان لوگوں نے, نے کہا ان اللہ, اللہ تیسرا میں سے تیسرا ہے تین میں سے تیسرا اللہ ہے معنی اللہ ہے مریم ہے عیسا ان تینوں میں سے ایک ہمارا الہ ہے ایک کی بندگی کریں گے ان کا یہ گندہ عقیدہ تھا کہ یہ تین میں سے ایک ہے مانا اللہ مریم اور عیسا ان تینوں کو ملاؤ تو ایک بن جاتے ایک عقیدہ یہ تھا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ بعد کہتے تھے الہ اصل اللہ ہے یہ باقی ان کے ماتحت متبو ہے لیکن بات ان کے بغیر پھر بھی نہیں بنے گی جس طرح ہمارے یہاں کہتے نا اللہ تو ہے ہی اللہ لیکن جو اللہ کے بزرگان دین ہے نا ان کے بغیر بات پھر بھی نہیں بنے گی وہی عیسائیوں والا عقیدہ ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں یہ اللہ سے کہتے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اپنے جگہ ہے لیکن عصہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن ان بزرگوں کو بھی اللہ نے بڑے مرتبے دیے کہاں کون سے مرتبے دیے کیا مرتبہ الوہیت کا مرتبہ دے دی دیا دی، ربویت کا دے دی دیا دی؟ نہیں اللہ کے جتنے مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے ایک جملے میں جمع کیا ہے انتم الفقراء سب کے سب فقیر ہے اور جو فقیر فقیر سے مانگے اس سے بڑا بے وقوف ہو سکتا ہے مالک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا تین میں سے ایک علا ہے اب آپ بتائیں کہ تین میں سے ایک علاقہ ہے تو وہ تو کافر ہو جائے اور جو کہے کہ خم سطم ہمارے پانچ علا ہے لی خم ہمارے پانچ ضلع ہے وہ کون کون ہیں المصطفیٰ ول مرتضی ول فاطمہ وبن ہیما ایک اللہ ہے ایک مصطفیٰ مرتضی ہے ایک جو ہے حسن حسین ہے ایک اس کی والدہ ہے لی خمسطن کہتے پانچ ہے ہمارے المصطفیٰ ول مرتضی ول فاطمہ وبن پانچ ہے ہمارے اس کے جواب میں ایک معاہد نے بدلہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ ول مرتضی ولفاطمہ وبنئی ہما جو مصطفی کا بھی رب ہے مرتضی کا بھی رب ہے حسن حسین کا بھی رب ہے فاطمہ کا بھی رب ہے لی واحد رب المصطفیٰ ولمرتضض ول فاطمہ یہ اس شعر کے رد میں ہے جو کہتے ہیں کہ لکھم ستنا ہمارے پانچ الہ ہیں علاصفیٰ المرتضا اس کے رد میں یہ ہے کہ واحد ہمارا ایک ہی ہے اور یہ سب جو ہے وہ اس ربوبیت کے محتاج ہے تو جو کہتے ہیں کہ ہمارے تین الہ ہیں اللہ نے کیا فرمایا لقد کا فر اللہ جینا وہ کافر ہو گئے اچھا جو کہیں پانچ ہے ان کو کیا فتویٰ لگائے اب وہ اللہ رب العالمین نے سب کو ایک تلوار سے مار دی ہے اور جو کہتے ہیں ہمارا تو بہت سارے ہیں کس کو گنے ہر نکڑ پر ایک ہے اب اتنے بد ہے اتنے بد بختی کوئی پوچھنے والا پوچھتا بھی نہیں ہے کہ جن کو تم ولی کہتے ہو یہ تو اللہ کے ولیوں کے قبرستان میں بھی جانے کے اہل نہیں ہے گلیوں میں پڑے ہوئے یعنی اولیاء کے مسلمانوں کی قبرستان ہوتے ہیں نا قبرستان مسلمانوں کا اجتماعی یہ تو اس قبرستان میں دفنانے کے بھی اہل نہیں ہے جانوروں کی طرح گلیوں میں دفنایا ہے اس کو کہتے ہیں اولیاء اولیاء شیتان اولیاء اور دونوں کا فرق ضروری ہے تو اللہ رب العالمین نے برحک کوئی نہیں الہن مگر ایک ہی معبود ہے اب اللہ رب العالمین کے واحد وا تو اگر یہ لوگ باز نہ آئے امایا پھولونا جو وہ کہتے ہیں لسنظین ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر من اور شرک کے ساتھ ان پر کفر کا فتوا لگایا لگت کفر الین اللہ آخر میں پھر فرمایا لیا مسند اللہ کفرو یہ کفر ہے جو اللہ کے ساتھ اور شریک تیرا ہے اور جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیشا علیہ السلام جیسے ہمارے ہاں لڑکے ہوتے ہیں ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی عیسا علیہ السلام اللہ سے نعوذ باللہ پیدا ہوا ہے بلکہ ان کا یہی عقیدہ تھا جو آج ہماری امت کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی نازمین ہیں جس طرح لاڈلے بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ کے کوئی لاڈلے نہیں ہے سب اللہ کے بندے ہیں اور وہ اب اللہ جس کی بات نہیں مانتے ہیں سارے انبیاء جمع ہو جائے وہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی کتنے باتوں کو کیا ہے ہمارے نبی نے کوشش کی ابو طالب کی وفات کے بعد پریشان تھے کہ میرے چچا مان جائے موت کے وقت اس کے سراہنے بیٹھے رہے یا امی یا امی بولو کہو قل لا الہ الا اللہ فوت ہو گئے زدہ تھے اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت کی اے نبی جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے آپ کی اختیار نہیں بے شیون آپ کے پاس کوئی اختیار کسی چیز میں نہیں ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے وہی کو بیان کرو بس اب میرے نبی ہے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے عقید شرک کو عقیدۂ کفر کہا اخلاق ہے کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ کے طرف نہ ہو اور بخش مانگتے اللہ تعالی سے رحیم اللہ بہت بخشنے بخش نہ ربان ہے کفر ہے یا شرک اللہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میرے رحمت کے دروازے اب کھلے ہیں آپ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ بند ہو جائے گا پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا ابھی توبہ کرو اپنی زندگی میں مل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح ابن مریم الہ رسول مگر رسول ہے اس کی عظیم صفت وہ رسالت ہے من قبل یقیناً گزر چکے ہیں پہلے, انبیاء پہلے رسول و اور نہ کس طرح ہم بیان کرتے آیا تھے ان کے لیے آئے تھے کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ بات بیان کی کہ جو بھی اس کی ماں کے بارے میں رسالت اور نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اپنے بات کو چھوڑ دے اس لیے ہیں رسالت اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھا ہے عورتوں میں نہیں رکھا ہے پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور یہ بات بتائی کہ اللہ کے لیے جو صفات ہے وہ صفات ان میں نہیں ہے بلکہ ان میں تو کمزوری کی صفات ہے اور وہ کیا کانا یا کو دونوں کانا کھایا کرتے تھے جو کانا کھاتے ہیں وہ حاجت مند ہوتے ہیں اور جس کو حاجت آتی ہے وہ الا نہیں ہو سکتا ہے وہ خود حاجت والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کسی گاؤں میں دیہات میں کوئی پیر کا مریض تھا وہ پیر صاحب اس کے گاؤں چلے گئے تو دیہاتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر اہتمام نہیں ہوتے لیٹرین وغیرہ کا وہ پھر صاحب نے اچھا کھایا پیا خوب سیر ہو گیا اب بارش بھی ہو رہی ہے رات کی عشاء کے بعد سردی کا موسم ہے ٹنڈے ٹنڈے ہوائیں بھی لگ رہی ہے اور بندے بندے بارش کے قطرے بھی گر رہے ہیں آسمان سے تو اس نے خوب کھایا تھا مریدوں کا تو آپ کو پتہ ہے مرغیاں بون کر کے دیتے ہیں بکریاں دبا کرتے ہیں خوب کھلایا تھا اس کو اب رات کے اندھیرے میں کہتے ہیں آ گیا کون آ گیا بھائی مرید صاحب کہہ رہے حضرت کیا بات ہے کہتے ہیں کہ قضا حاجت کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں حضرت صبر کر لو بعض سردی بھی ہے اور جناب بارش کے امکانات پہ ہیں ہو ٹھنڈی چل رہی ہے تو بھلے صبح وہ کہتے ہیں نہیں وہ آ گیا ہے اب مشکل آ گیا ہے نا مشکل مشکل کشا پر مشکل آ گیا اب عجیب مشکل کشا نہیں یہ جس پر مشکل آتے تو کہتے ہیں نہیں نہیں آ گیا ہے وہ اب اس کو پانی کا لوٹا بھر کے دیا اب وہ جا رہے لوٹا ہاتھ میں ہے جا رہے اب آپ یہ دیکھیں مشکل کون ہے مشکل کشا آگے مشکل پیچھے قضا حاجت آگے ہے نا قضا حاجت پیچھے اور مشکل کشا آگے مشکل پیچھے لوٹا لے کے بھاگ رہے قضا حاجت کے لیے اب جو اپنے پیٹ کے اندر جو پڑا ہوا ہے اس پر وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں تو میرے اور آپ کی کیا مشکل پشائی کریں گے یہ مشکل کا پوچھا ہو سکتے جو اپنے مشکل کو آسان نہیں کر سکتے لیکن عقیدہ ہے لوگوں کا یہاں اللہ رب العالمین نے صرف اس بات کو بیان کر کے اِسال سلاۃ السلام اور اس کے والدہ کی بلوہیت کی نتی کر دی کہ کہنا یا دونوں کہنا کلا وہ کانا کہا کرتے تھے جو کانا کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ رب العالمین کے صفات میں نہیں ہے علاق کے صفات میں یہ نہیں ہوتے ان ضرور رب الس طرح ہم بیان کرتے ان کے لیے آیا تھے کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسے بات بتاتے ہیں جو ان کی عقل سے بھی بائید نہیں ہوتی ہے ایک عاقل انسان ایک سمجھدار انسان ایسے بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس کو بھی نہیں دیکھتے بیوقوف ہوتے ہیں نا ماشرے جس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے بے وقوف ہوتے فلان جگہ پیر ہے کہتے کڑا پیر ہے کیسے کڑے وہ تو کڑے ہی رہتے بھائی تم نے ان کے ساتھ کتنے سال گزارے ہیں تم چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ پاس کیوں گزارتے تو دیکھو کہ وہ چوبیس گھنٹے کڑا رہتے ہیں کہتے فلان جگہ پیر ہے وہ کانا نہیں کہتے افغانستان میں پیر ہے مشہور ہے اس کے بارے میں وہ کھانا نہیں کہتے امیر حمزہ صاحب ان کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا یہ کھانا نہیں کچھ نے کہا مجھے ذرا ان کے پاس چھوڑو تو صحیح میں, میں دیکھتا ہوں کہ یہ کھاتے کہ نہیں گاتے لیکن کون اس کے پاس چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے کیونکہ تو فرار ہوتے صرف دھوکے کے لیے طریقے بنائے ہیں فل عام فرما دے دی دیا تھا بدھون لایا کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ماں سیوا کے ماں بو يم جو لم لکم نہیں کے اختیار رکھتے ہیں تمہاری نقصان اور فائدے کا جو تمہاری نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اللہ کے ماں سے اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو و اللہ اللہ تعالیٰ سمعم وہ خود سننے جاننے والا ہے یہ دلیل ہے کہ جس میں سماعت کامل نہ ہو علم کامل نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا کیوں اپنے معبودین کے باتوں کو سننا پڑے گا تو جب ہر ایک کے بات کو سن نہیں سکتے ہیں تو مدد کیسے کرے گا اور ہر ایک کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوگا تو مدد کے لیے کیسے پہنچے گا اور یہ دونوں صفات اللہ کے ما سوا کسی میں نہیں ہیں کہ وہ سمیع اور بصیر ہو اور علیم ہو قل ان فرما دیجی یا اہل کتاب اے کتاب والوں لا تغلوا فی دینکم علوم مترو پر دین میں غیر الحق حق کے ما سوا اب مت پیروی کرو اس قوم کے خواہشات کے پہلے الق یقیناً اور گمراہ گمرا ہو گئے وہ سیدھے رستے سے یہ ان لوگوں کا تذکرہ اے کتاب والوں دین میں غلو مت کرو ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو خود بھی گمراہ ہو گئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ابھی اس وقت جو یہودی اور نصارہ وہ خود تو ہے گمراہ کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں بے حیائی فہاشی اوریانی سود کو عام کرنا بیدنی کو عام کرنا یہ ان کا کام ہے لوہن الدینہ لانت کی گئی ہے کفر ان لوگوں پر کفر ہو جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے اور تجاوز کرنے والے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے دین کا یہود نہ اپنے دین کا چرچا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم تو بڑے بزرگ ہیں اور ہمارے تو اکابرین ایسے گزرے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے عکابرین تو ملعونین تھے ان پر تو لانت کیا گیا تھا السلام نے بھی کیا تھا داود علیہ السلام نے بھی لانت کیا تھا, تھا بڑوں کے باتیں چھوڑو یہ جو تمہارے پاس نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرو اتباع کرو اس میں تمہاری نجات ہے صرف پرانے کہانیوں کو قصوں کو بیان کرنا اور اس پر بیٹھ کر کے اعتماد کرنا کہ ہمیں نجات مل جائے گا، نہیں ہو سکتا ہے تمہارے بڑوں میں جو ان ولا ولا ما تم اپنا جواب دو گے وہ اپنا جواب دے گا یہاں پر ان کے بڑوں کی لانت کا ذکر ہوا کانوتے بولا یا تنا ہونا نہیں منع کرتے تھے وہ من کرن برائیوں سے پالو ہو کرتے تھے ان برائیوں کو لبے فالون بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے ان کے اندر یہ نقصان اللہ نے بیان کیا آج بھی مصیبت یہی ہے نا کہ برائیوں سے منع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سارے کالونیوں میں دیکھو دس لین سے دکانیں ہوں گے بیچ میں ایک دکاندار وہ ٹھیک وی سیار کاروں کا کام کرے گا اتنا زور زور سے ڈیکے لگائے ہوں گے جیسا کہ یہ کالونی بازار سارے اس کے باپ کی جاگیر ہے اس کے قرب جوار میں مسلمان ہیں نمازوں میں بھی جاتے ہیں دین کے باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ایسے برائیوں کو منع کرنے کے لیے اٹھ کر نہیں بات کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر سو دکانیں ہیں اس میں ایک آدمی حرام کا کاروبار کرتے ہیں سو آدمی اس کو روک نہیں سکتے یقیناً سکتے لیکن اللہ کے لیے غیرت لوگوں میں ختم ہو گیا اللہ فرماتے یہ تو یہودیوں کی صفات ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کان اللہ تنا ہونا من کرن جو برائیاں وہ کر رہے تھے ان برائیوں سے وہ ان لوگوں کو روکتے نہیں تھے لب سما کانوں یا یہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے لب سماں کانوں یا یہ لوگ بہت برا کرتے ہیں کہ برائی کو دیکھ کر اس کو روکتے نہیں ہیں برائی کو دیکھ کر اس کو روکنا یہ ایمان کی علامت ہے یہ اللہ کے لیے غیرت ہے بہت ضروری ہے طرح آپ دیکھیں گے کثیر بہت سارے ان میں سے ولایت میں چل جاتے ہیں، ان کی اور دوستی کو اپنا لیتے جنہوں نے کیا ہے، سما قدمت بہت برا ہے جو آگے بھیجا ان نفسو نے علیہم، یہ کہ ناراض ہوگا ان پر اللہ تعالیٰ اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ان میں سے آپ دیکھیں گے وہ ان لوگوں کے طرف جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے اب یہ یہودیوں میں ہو یا مسلمانوں کے منافقین ہو آج آپ دیکھ لو جو لوگ منافق ہیں اسلام سے مخلص نہیں ہیں ان کے لیے مرکز کیا ہے برطانیہ مسلمانوں کی جس ملک میں بھی کوئی قاتل ہوگا اس کے لیے پناہ کیا ہے برطانیہ وہ نصارہ کا مرکز ہے یہودیوں کا مرکز ہے دنیا میں قتل کر لے قوم پرست ہو وہاں پناہ بادشاہ کر لے لوگوں کو قتل کر لے مشرف کی طرح پناہ وہاں لے گا دنیا کا جتنا بھی مسلمانوں کا باغی ہوگا وہ سیدھا پناہ وہاں جا کے لے گا فتنے جتنے جتنے جتنے کے ڈران وہاں آئے سارے جتنے وہاں جا کے وہ پناہ لیتے کیوں؟ ان کے دنیا میں یہ انہوں نے ٹہکر لیا ہے برائیوں کو پہنانا برے لوگوں کو جگہ دینا اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ کا جو منافق ہوتے ہیں وہ ان کی دوستی میں جائیں گے تو انہی کی دوست ہے وہ وہیں چلے جاتے اللہ فرماتے بہت برا ہے جو ان کے نفس ان کے لئے عمل مقدم کر رہے ہیں آگے بیج رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بتایا اللہ یہ کہ غصہ ہوگا ان پر اللہ تعالی اللہ کا غصہ وہ کیا ہے جیسا کہ جنت اور جانم کا کلام سی بخاری میں ہے جنت, نے جانم سے کلام کیا جانم نے جنت سے کیا کیا جانم نے سے غضب ہوں اللہ کا قہر ہوں جس بندے پر اللہ غصہ ہوگا وہ میرے اندر داخل کرے گا میں اللہ کے غصے کو اس پر استعمال کر کے اس کو اللہ کے غصے کو ٹرنا کروں گا تو اللہ کے قہر کیا ہوگا جانم اس لیے فرمائیں خالدون وہ ہمیشہ عذاب میں رہے پکڑ لیتے ان کو اولیاء دوست یہ ہے نا جو لوگ قرآن اور حدیث پر ایمان لاتے ہیں وہ یہود نسارا کو دوست کبھی نہیں بنائیں گے یہ تو دونوں مخالف پاتے ہیں ولاکنک فاسفون لیکن بہت سارے ان میں سے نہ فرمان ہے فاصف اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہود نصارہ کو دوست بناتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کا نبی پر ایمان نہیں ہے ان کا قرآن و حدیث پر ایمان نہیں ہے کیوں اگر اللہ پر ایمان ہو نبی پر ایمان ہو قرآن و حدیث پر اماؤن ضرحی جو نازل اس پر ایمان ہو تو مت تقم اولیا وہ یہود نسارہ کو کبھی بھی دوست بنا دے لیکن یہ دوست کیوں بناتے ہیں ایمان نہیں ہے اور یہ بڑے درجے کے فاسق ہے بڑے درجے کے ناشدن ناشدن ناشد ضرور پائیں گے لوگوں, لوگوں میں سے سخت آداوت دشمنی میں لذینا ان لوگوں کے لیے منوجمان لائے ہیں سخت دشمن کون ہوں گے فرمائے الود وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ لدینا اور وہ جنہوں نے شرک کیا ہے وقت دنیا میں یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان کی ایک کوشش ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو تکلیف پہنچائے اس کے ساتھ ساتھ مشرک چاہے وہ نسارا میں سے ہو اور چاہے نسارا کے وہاں سے وہ سب دشمن ہیں مسلمانوں کے اب یہ الگ بات ہے کہ جو مسلمانوں کے بڑے ہیں یا مسلمانوں میں کل مگو مولوی پیر ہیں وہ ان کی شرارت کو نہیں جانتے ان کی دشمنی کو نہیں جانتے وہ الگ بادم ضرور پائیں گے آپ ان میں سے نزدیک محمد دوستی میں ان لوگوں کے لیے ہاں جو ایمان لائے ہیں اللہ نسوارا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نسوارا فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ قریب تر اگر غیر مسلموں میں کوئی دوست ہو سکتے تو فرمایا ان لوگوں میں ہو سکتے ہیں جو نشارا ہے اس کے کی سبب کیا ہے اس कि کے سبب بتایا کسین پڑے ہوئے لوگ روحبان زاہدین تقوا پرزگاری کرنے والے لوگ فرمایا کہ ان کی سبب یہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو سشین ہے اور اخبان ہے کہ سشین کے بارے میں جیسے نے کہ ان کے لوگ جب نافرمان ہو گئے انہوں نے اللہ کے بغاوت کی دین کو چھوڑا باغی بن گئے تو ان میں سے ایک عالم نے جو ان میں سے مشہور عالم تھا کوئی اس نے اس دین کو اپنایا اور وہ بن زبیر کا یہ قول ہے جو امام پر تبیر رحمت اللہ نے نقل کیا ہے اس عالم کے حوالے سے کہ نسارا میں سے یہ شخص تھا جب لوگوں نے ان کو ضائع کر دیا اور تبدیل کر دیا تو اس عالم نے اٹھ کر دین کا کام کیا اور اس کے نام سے لوگوں نے اس فرقے کو گویا اس کے طرف منسوخ کر دیا معروف کر دیا اس کا نام کشیس تھا اس قصیث کے نام سے پھر لوگوں نے اس کے طرف منصوبیت شروع کر دی اور اس نام سے یہ لوگ معروف ہو گئے قسم جس طرح مریمین کہتے ہیں مریمین قسم یہ نام انہوں نے معروف کر دیا جس طرح آج سلیبین بھی کہتے ہیں سلیبین سلیب کی طرف منصوب ہوتے ہیں سلیبین ہے یا مسحین ہے یا مریمین ہے یا کا کہو یہ سارے اس کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں نسبتیں ہیں اور روحان کے معنی مانا ظاہر جس کی اس کے وجود پر عمومی نہیں ہے یہ عام داحم اور جب سنا انہوں نے ماں الرسول جو نازل کیا گیا رسول کے طرف ترا دیکھا اپنے ان پہچان لیا منل نا کہتے ہیں شہادت دینے والوں کے ساتھ یہ اہلی کتاب کے بعض علماء اور زاہدین لوگ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے قرآن کو سنا اور سننے کے بعد ان پر قرآن نے اثر کیا ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے امام کا اظہار کیا جیسے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا وہ غزال کا جواب نہ کن, کن شادہ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس کو شہدا کہا نا تو اس میں شمولیت کے لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کر دے اس لیے کہاں فخب نامہ شاہدین یہ ان لوگوں پہ صفات ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے اللہ کے دین میں داخل ہو گئے اور ان کے اس بات کو سننے کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا بات ہے تمہیں مان نہیں چاہتے ہو تمہیں تو انجیل کا علم نہیں ہے اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے اور جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ نے تنگی بھی دی کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے تمہارے اگلے چہروں کو پچھڑے گدی کی طرح موڑ دیں گے یا تم پر اصحاب صبط کی طرح لانت کر دیں گے سن کر بازے کتاب متاثر ایمان لایا اور ہمیں لانو مینو بلّہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر اللہ کے ساتھ ایمان نہ لانا اس میں ہمارے پاس کیا عذر معذرت ہے وہ ماں جانا من حق <الْحَق> اور جو آیا ہمارے پاس حق نت نہ اور ہم تبکو رکھتے ہیں تما رکھتے ہیں یہ کہ داخل کرے ہمیں ربنا گنا ہمارے رب مال قوم صین صالح قوم کے جب ہماری یہ امیدیں ہیں کہ ہم صحیح کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر کون سی چیز ہمارے لیے ایمان لانے سے مانے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان لے آئے اس پر انہوں نے ایمان لایا اللہ سبحان ہو تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد ہم نے ان کی درجات ان کو دے دی فاسا بحم اللہ دے دیا ان کو اللہ تعالی نے بھی مارو جو انہوں نے کہا مانا اللہ تو دے گا ان کو قیامت کے فیصلے کے بعد لیکن چونکہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو مزم اسمار کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل تو نہیں سکتا ہے اس لیے فرمایا فاسا رہ اللہ نے دے دیا ان کو بدلہ بما قالو بسبب اس کے جو انہوں نے کہا کیا دیا ان کو فرمایا جنات ان تجری من تحت الانہار و خالدین افیہا باغات نیچی بیٹے اس کے نہرے ہمیشہ رہیں گے اس میں وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یہ ہے بدلہ محسنین کا نیکی کرنے والوں کا یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس جو مخلص ہو جاتے ہیں ایمان لے آتے اللہ ان کو یہ بدلہ دیتے ہیں اللہ جنہوں نے کیا وقت ہماری آیتوں کو، اور ایمان سے انکار کا یہ نتیجہ اس کے لیے جانم اور جنت یادینہ منو ایمان تو ہر رموت ہو یہ بات مت حرام بناؤ پاک چیزوں کو ماں حل اللہ جو حلال کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے حد سے تجاوز مت کرو ان اللہ یادین نہیں پسند کرتا ہے حد سے گزرنے والوں کو مانا حرام مت بناؤ پیروں کے کہنے سے مولوں کے کہنے سے اپنے طرف سے بزرگوں کے کہنے سے حلال حرام یہ عقیدہ مت بناؤ کچھ کہ یہ تو شریعت ہے شریعت بنانا صرف اللہ کا کام ہے اللہ کسی چیز کو حلال کسی کو حرام کہہ دے وہ مانو اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام کرنا حلال کرنا کسی چیز سے روک جانا جس طرح ہوتے ہیں نا لوگ بھائی مزار ہے کہتے مزار ہے. مزار ہے سے کوئی چیز لایا او ہو مزار سے لایا جس طرح پہلے بستیوں میں ہمارے ہاں بھی اگر کسی قبر کے پاس درخت ہے اس سے لوگ چینی نہیں توڑتے تھے ابھی بھی جن جن علاقوں میں شرک ہے وہاں کسی قبر کے پاس درخت ہے تو اس سے کوئی بھی نہیں توڑتا ہے. اگر سا کوئی لکڑی اٹھا کے پتا چل جائے والدہ کو یا نانی دادی کو جن میں شرک کا عقیدہ گائے مر جائے گی یہ تو یہ تو قبر سے لایا ہے یہ شرک ہے اللہ فرماتے اپنے طرف سے حلال اور ہاں مت کرو جب وہ جن جن علاقوں میں اللہ کا توحید داخل ہو جائے پہلے تو وہ جنگلات جو قبرستان کے ہوتے تھے انسان اس میں داخل نہیں ہو سکتے اب جہاں اللہ کا توحید گیا وہاں سے پورا مزاروں سے بالکل نظر نہیں آئے گا کیونکہ لوگوں نے توڑ دیے وہ سارے درخت توڑ دیے کاٹ دیے اس میں کیا ہوتے مردے کا طرف سے کیا تعلق بس لوگوں کا عقیدہ ہے تو اللہ فرماتے اللہ تو ہر رموبت یہ بات ماں جو اللہ نے حلال کیا اس کو خواہ ماہ تم اپنے طرف سے حرام مت کرو اس میں کھانے کی چیزیں ہیں پینے کی چیزیں ہیں پہننے کی چیزیں ہیں مت کرو یہ تعدود سے جب تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اب حلت میں حرمت میں اس کے حکم کو ماننا بہت ضروری ہے ورنہ ایمان تو چلا جائے گا پھر ایمان ضائع ہو جائے گا اس کی جگہ شرک آ جائے گا کیونکہ اس میں اللہ نے نبی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ حلال اور حرام کر دے نبی کو یہ اختیار نہیں ہے تو کسی بزرگ کو کسی مولوی کو کسی لیڈر کو کسی پیر کو یہ اختیار کہاں سے آیا جو نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ فی قسموں جو اچانک زبان پر آ جاتے ہیں بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا دو سو پچیس نمبر آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ان قسموں کا حساب لیتے جو تمہارے دل کا عمل ہو دل کا یعنی ارادے سے ہو مگر وہ پکڑے گا تمہیں جو تم مضبوط قسمے آفت کیا ہے تو مساکین دس مسکنوں کا کانا کھلانا ہے درمیان خوراک میں سے ماں تو منا جو تم کھلاتے ہو اہل کو اپنے کپڑے پہنانا ہے ان کو او تو ہر قبا یا آزاد کرنا ہے گردن مارے غلام کو آزاد کرنا ہے ججد فس جو پائے فس و تو روزے رکھے وہ تین دن کا کب فارا تو ایمان یہ کب ہے تمہارے قسموں کا, تم جب تم کا بیٹھو وقوان حفاظت کرو اپنے قسموں کا کزا نے کہ اس طرح پیار فرماتے اللہ تعالیٰ آیا تی تمہارے لیے اپنی لکم تا کہ تم شکر ادا کرو اس میں قسم کے کفارے کا ذکر کون سا جو انسان صحیح مانو میں نیت کے ساتھ کا ہے ارادہ کیا ہے دل سے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں یہ کام نہیں کروں گا اب اتنے میں وہ کام کر بیٹھے یا ضرورت آ گیا جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کی نبی کسی چیز سے قسم اٹھا رہے تھے پھر دیکھا کہ اس کے بدلے میں جو وہ کام وہ ترک کر رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے لہٰذا اس کام کو کر لیتے اور قسم کا کفارہ ادا کر لیتے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو ایسی صورت میں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے قسم کا کفارہ ہے وہ کیا ہے ایک ترتیب یہ کہ دس مسکینوں کو کانا کھلانا ہے جیسے کہ حدیث میں اس کی شرح موجود ہے ایک مسکین کو اد سا سا جو ہے وہ ڈھائی کلو ہیں تو سوا کلو بنے گا ادب سا غلط ہے نا تو دس مسکینوں کو ادا سا دیں گے تو بیس سا بن جائیں گے بلکہ پانچ سا بن جائیں گے دس مسکنوں پر تقسیم کے ساتھ اور ساتھ میں فرمایا کہ جو تم اپنے اہل کو گلاتے ہو اس قسم کا گلا دینا ہے نہیں اس میں وہ شخص ہو سکتے ہے جو مالدار ہو مالدار اچھا خاصا کھاتے ہیں غریب ہو سکتے ہیں تو غریب انسان وہ اپنے ترتیب سے اس حساب سے اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے گا یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے یا پھر تین روزے رکھنے اب تینوں میں اختیارات ہیں اللہ رب العالمین نے اس میں اجازت دے دیا ہے لفظ حرف او کے ساتھ او یہاں پر تخیر تمہیں اس میں اختیار ہے یہ کام کر لو یہ کر لو یہ کر لو سب میں تمہیں اختیار ہے فرمایا کہ یہ ایمان جو تم قسمے کہتے ہو ایمان کا حفاظت کرو قسموں کا حفاظت کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو مانا یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے قانون رکھا ہے تو تم قسم کا کفارہ ادا کرو تو یہ شکر کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے قسم کے کفارے کے ذریعے سے ہم کو گناہ سے بچایا شراب کے بارے میں جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں صورت بقرا کے اندر آیات صورت میں آیات اور اب یہ صورت نحال کے بعد بق... نساء ہے نساء کے بعد بقرہ ہے بقرہ کے بعد یہ یہ آخری آیات ہیں شراب کے حرمت کے بارے میں اے ایمان والو یقینا شراب یقینا جوا کھیلنا یقینا تیروں کے ذریعے سے اپنا پال نکالنا اور یقینا بتوں کے عبادت انصاب نصب کے جمع بتوں کے پاس جانا اور وہاں ازنام تیروں کے ذریعے سے اپنا قسمت معلوم کرنا ہر قسم کے نشے اس میں داخل ہے جوا کرنا ہر قسم کا جوا اس میں داخل ہے اور بتوں کے پاس جانا ان کی تکلیم کرنا اور وہاں دعائیں مانگنا ان کے پاس تیروں کے مختلف جو طریقے ہیں شرکیاں وہ کرنا یہ سب کے سب فرمایا ری شیتان الشیطان کا اس سے بچ جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تم کنا تم پنا پاؤ تمہارے فلاح کے لیے ہے یہ تمہاری نجات کے لیے ہے اگر اس سے نہیں بچو گے تو جانم کے آنکھ سے بچنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا آگے پھر دنیا کا فلاح بھی اس میں ہے دنیا کا فلاح کیونکہ آگے اللہ نے دنیا کی مشکلات بتا دیا ہے ان نما یوری ریتانوں چاہتا ہے شیتانو کیا بے نہ ڈال دے تمہارے درمیان الخمر تمہارے درمیان میں اداوت دشمنی ولبز فل خمرے شراب پینے کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے جب تم شراب پیو گے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑو گے یہ تو ہوتے نا معاشرے میں سب لوگ دیکھتے ہیں بھائی فلاں شراب پیے تھا اور پسٹل اور اٹھایا اور بیوی بی کو قتل کیا بچوں کو کیا یا کسی اور کو قتل کیا یا جو ہے خنجر اٹھایا کسی کو مارا کیوں شراب پیا تھا اچھا جی جو اکیل رہے تھے آپس میں لڑ پڑے یہاں تک کہ جوا والے بیویوں کو داؤں پر لگا لیتے بیوی بی کو لگا لیتے داؤں پر میں نے بیوی بی جو ہے جوئے میں دے دیا بیٹی دے دی بڑے بڑے واقعات ہوتے جوا کھیلنے والوں کے اللہ حرمات شیتان کی یہ کوشش ہے کہ تم کو جوئے کے وجہ سے اور شراب کی وجہ سے تم کو آپس میں لڑائی وہ اسد کو مان ذکر اللہ اور روگ دیتا ہے اللہ کیسے کر سوالات اور نماز سے فلان تم منتہون کیا ہو تم ان کاموں سے رکنے والے شیطان کے کاموں سے رکنے والے تم ہو صابح کرام نے فرمایا انتہینا انتہینا ہم رک گئے ہم اللہ تعالی کے حکم مانیں گے شیطان کے تھوڑے مانیں گے انتہینا ہم رک دائے. لیکن بعد میں آنے والے امت کے لوگ کہاں روکتے ہیں ان کے کاروبار کرتے ہیں ان کو بہت ترقی دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے صحت کی طریقہ بتایا کہ ایک طرف نماز ہے تمہاری عبادت ہے دوسری طرف اللہ کی بغاوت ہے اس میں سے کون سے اختیار کرنا ہے نماز سے صحابہ کہاں روک سکتے تھے پہلا ہم صورت نسا میں پڑھ چکے ہیں اللہ تکرب السلاً تم سکار اس حیات پر کئی لوگوں نے شراب بالکل چھوڑ دیا کہ ہم نماز سے باز نہیں آ سکتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم رک جانے والے ہو ایک معنی تو یہ کہ کیا تم ان کاموں سے جو شیطانی کام ہے اس سے روکنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں دوسرا معنی یہ کہ نماز سے اور ذکر سے یہ شراب اور جوا کھیلنا تم کو روک رہا ہے تو آپ بتاؤ تم نماز لیتے ہو اللہ کا ذکر لیتے ہو یا جوا اور شراب لیتے ہو کون سی چیز دینا ہے فال ان تم منتخب کیا نماز سے اور ذکر سے تم رکنے والے ہو تو صحاب کرام نے کہا ہم تو نماز سے نہیں روکیں گے سے بھی نہیں روکیں گے تو پھر کس کام سے رک جاؤ شراب کو چھوڑ دو جوا کے چھوڑ دو دونوں میں سے ایک کام چھوڑنا پڑے گا بھی یقینا ہماری رسول پر پہنچانا ہے کھول کر اللہ کے رسول کی ذمے تو یہ کام ہے کہ تمہیں حق بات پہنچائے اور تم اللہ رسول کے بغاوت سے وہ ضرور ڈر جاؤ اعتمالی بہت بڑا مسئلہ بنے گا ہلاکت ہو جائے اعتمالی تباہ ہو جاؤ گے اس لئے فرمائے کہ وہاں ضرور نبی کی ذمہ داری بلاغ انچانہ ہے لے سال اللہ جنہاں نہیں ان لوگوں پر آمنو جنہوں نے امان لائے وعملو صالحات و نیک عامل کیے جناہن گناہ فیما توائمو جو کھا چکے وہ اضامت تقاؤ جب وہ ڈر جائے وعملو امان لائے وعملو صالحات و نے عامل کریں۔ سم مت پھر وہ تقوی اختیار کرے وہاں منوئی مان لے آئے مت پھر تقوی اختیار کرے وہاں سنو اور نیکی کرے والا یوحب المحسنین اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو یہاں ایک تو وہ مسئلہ کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو ہمارے ساتھی شہید ہو گئے احد میں ان کے تو پیٹوں میں شراب موجود تھا مانا اس وقت شراب کی بندش نہیں کی تو شراب پینے کے باوجود اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا تو اللہ رب العالمین نے سیات میں جواب دیا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور نیک کیے ہیں اور شراب وہ پی چکے ہیں، پی ادامت تقاؤ جب وہ متفقی پر ازگار لوگ تھے اور شراب کی بندش اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی تو ان کو استعمال کرنا ان کے لیے کوئی مضر نہیں ہے اس وقت اس کی حرمت نہیں تھی تو پی لینے سے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا دوسرا معنی یہ کہ جب ایک انسان شراب پینے والا تھا کفر میں تھا اسلام میں آ ہے شراب اب چھوڑ دیا ہے اور تقوی پر ازگاری اختیار کیا ہے اور اب نیک اعمال شروع کیا ہے انتہائی درجے تقوی میں داخل ہو گیا ہے تو ایسے لوگوں سے یہ محسنین ہیں اور ایسے محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے سابقہ ریکارڈ اللہ تعالیٰ بدطل اللہ سے یادم حسرات نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ پھر مستقبل کے سے ہم اجتناب کریں گے تو اس کے لیے داخل ہو گئے اور اللہ کو محسن پسند ہے یادینا منوان ضرور اللہ تعالیٰ کسی چیز سے کہ پہنچے تمہارے ہاتھ ورما ہو کم اور تمہارے نژم اللہ تاکہ معلوم کر لے اللہ تعالیٰ من ہے اس اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے جو حد سے گزر جائے بادارے گا اس کے بعد فلح الم ان کے لیے عذاب دردناک ہے بطور امتحان جب تم حج پر جاؤ گے احرام گے تو اس کے بعد تمہارے قریب تر شکار آ سکتے ہیں جہاں تک کہ تم شکار کو پکڑنا چاہو تو پکڑ سکو گے تو ایسے صورت میں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کہاں تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہو اللہ تعالیٰ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اور حلال کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہو فرمائے کہ ایمان والو اللہ تمہیں ازمائے گا تک تمہارا شکار تمہارے نیزے نرغے میں ہوگا اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو میں بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنا اور یہ اصل تکوا ہے یادینہ منوان والو مت تم مارو شکار کو وہ ان تم جب تم حالات آرام میں ہو وہ پتل جس مارا اس کو منگم تم میں سے جو بھی تم میں سے عیض عمل کرے گا قتل کرے گا شکار کو متعمدن جان بوجھ کر فجزا فست تو بدلہ ہے اس کا مسلمہ قتلہ اس کی مثل جو نے مارا ہے من منن میں چوپائیوں میں سے جیسے اس نے شکار کیا ہے ویسے اس کی بدلے میں اس کو خربانی دینی پڑی گی وہ چھوٹا شکار ہے تو چھوٹا بڑا ہے تو بڑا اس کے مناسبت سے اس کو اس کے اوپر سزا آئے گا یحکمو فیصلہ کریں گے بھی اس کے بارے میں زواد لمنکم دو انصاف والے تم میں سے حدیت بطور قربانی بال غلقابتے پہنچنے والے قابے میں او کفارتن یا کفارا طعام و مساکینہ مسکینوں کا کانا کانا کلانے کچھ مسکینوں کو یا یوں بدلہ دیں گے او عددہ کا یا برابر اس کے سیاہ من روزوں میں سے لہذو کا ببال وہ چک اپنے کام کا انجام اف اللہ, اللہ تعالیٰ نے گناہ کے طرف پلٹ آیا انتقام تک میں یہاں پر اللہ سے بہانا ہو تعالیٰ نے حج پر جانے والوں کے لیے احرام پانے کے بعد قانون بیان کیا اور جیسے کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ میں نے ایک شکار دیکھا جنگلی گدے کو میں نے دیکھا وہ خمر البشی ہے جس کو کہتے کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے کہا کہ میں یہ سواری پر بیٹھا ہوا ہوں میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا مجھے دے دو کسی کی, کیس, نے بھی نہیں دیا کیونکہ وہ حالات احرام میں تھے اور میں احرام میں نہیں تھا تو حالات احرام میں شکار کرنے والے کا مدد بھی نہیں کر سکتے ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ شکار جا رہے وہ جا رہے نہ اس کو دکھا سکتے نہ اس کی مدد کر سکتے کہتے ہیں, میں سواری سے اترا اور اترنے کے بعد اپنا کوڑا اٹھایا پھر سواری پر بیٹھ گیا پھر شکار کے پیچھے بھاگا اور اس کو میں نے پایا پکڑا شکار کیا بلایا صحابہ نے بازے نہیں کھایا, بازے نہیں تا اللہ کے نبی کافلے میں آگے نکلے ہیں یا پیچھے رہ گئے تھے تو ان سے جب ملیں گے, پوچھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اجازت دی کہ ایک تو شکار کھانا ہے ایک شکار کرنا ہے یا شکاری کے مدد کرنا ہے تو شکار کرنا یا شکاری کا مدد کرنا یہ احرام والے بندے پر منع ہے لیکن جو شکار کوئی کر کے دے دے تو اس کا گوشت کھا سکتے تو یہاں پر اللہ تعالی نے اس کا قانون بیان کیا کہ اگر حالات احرام میں یا حرم کے اندر ہے دونوں باتیں ہوگی نا حرم کے حدود میں ہے اور اس نے شکار کیا اور یا حالات احرام میں ہے اور اس نے شکار کیا تو اس کے لیے یہ قانون ہے کہ دو عادل انسان اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ جو اس نے شکار کیا ہے یہ کتنے فتیے کا اہل ہے اس کا فتح دینا چاہیے یا کون سے جانور کو اس جانور کے مقابلے میں ضبح کیا جا سکتا ہے تو فرما یہ عادل والے لوگ کہیں گے اور پھر اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کفارہ ہوگا مسکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں بھی یا اس کے ماں سے جو بھی اس کا طریقہ شران متعین کر رہا ہے کی روح سے فرما اس پر عمل کرنا ہوگا یہ, یہ اس, اس کو اس لیے سزا دیتا ہے تاکہ وہ اپنے معاملے کے انجام کے بوجھ کو خود اٹھا لے اس کے عبرت بن جائے کے لیے وہ رک جائے اگے فرمایا اپ اللہ اپ ما اللہ نے پہلے والے معاملات کو maaf کر دیا اگر کسی سے دور جہالت میں کچھ ہوا ہو لیکن و من عاد فینتقم اللہ منه جو گناہ کے طرف پلٹ کر جائے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے لے گا انتقام لے لے گا پھر اگے اللہ تعالی نے اپنے دو صفات لائے والله عز وجل انتقام اللہ غالب انتقام لینے والا ہے جو اللہ رب العالمین کے حرام چیزوں کی حرمت کا خیال نہیں کرتا ہے تو اللہ انتہائی غصے میں آتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے غصے کا اظہار کیا کیا گیا شکار سمندر کا وہ تعاون بہو اور اس کا کہنا متحل فائدہ تمہارے لیے سیارت اور مسافروں کے لیے جو سیارے میں لوگ ہے مسافر ہے جہاز کے عملہ ہے یا عام مسافرین ہے سب کے لیے وہ خرما رے تم سعید حرام کیا گیا تمہارے اوپر خوشکی کا شکار ما دم تم خرما جب تک تم حالات احرام میں ہو وہ تخلا اللہ تعالی سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے مانا یہ کہ حالات کے حرام میں تمہارے اوپر شکار منع ہے سمندر کا شکار تمہارے اوپر حالات احرام میں بھی جائز ہے وہ کر سکتے ہو اس لیے کہ خشکی اور تری میں فرق ہے نا اگر انسان سمندر میں ہے تو سمندر میں کئی واقعات آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس میں حکمت ہے سمندر والوں کو